الحمدللہ للہ والصلاة والسلام صدت وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب انشاءاللہ جس باب کی شروعات ابھی کی جائے گی وہ باب ہے باب فی فل عن استقاط فقہ لوگوں سے فقا لوگوں سے حدیث بیان کرنا تو فق جی کن کو کہتے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے بھی وہ فقہ ہوں اور حفظ کے اعتبار سے ادا کرنے کے اعتبار سے بھی فقہ ہوں یعنی اخلاق کے مناتی جتنے بھی امور ہیں جیسے جھوٹ ہے بدعت ہے بدعت عقیدے میں آئے گا جھوٹ ہے دھوکہ ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اخلاق کے اقراوی ان تمام چیزوں سے پاک ہو العادل اسی کو کہتے ہیں کہ اخلاق کے جو بھی منافع امور ہوں اس سے پاک ہو جو بھی اخلاق کے خلاف ہو اس سے پاک ہو جھوٹ ہے دھوکا ہے باطل طریقے سے مال کھانا ہے یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ساتھ بدعقیدگی سے بھی پاک ہو بدعقیدگی سے بھی پاک ہو بدعقیدگی میں ایسی بدعقیدگی بات کو غور سے سنیں گے کیونکہ صحیحین کے اوپر جو اعتراض ہے نا صحیحین کے اوپر امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ دیگر ائمہ نے کچھ خارجی روایتوں راویوں سے روایت نقل کیا اور کبھی قدریوں سے نقل کیا جو قدریہ کا عقیدہ رکھتے تھے تو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی اہل بدعت سے یعنی بداطی نہ ہو یہ فقا راوی ہونے, کا, ہونے کے لیے شرط ہے اسی طریقے سے تام وقت ہو یعنی کہ جو بات یاد جو بات سنتا ہو وہ یاد کرتا ہو ادا کرنے میں غلطی نہ کرے کم کرے تو اس کو ثقہ کہتے ہیں غلطی نہ کرنے والے کو اخلاق کے منافی امور نہ کرنے والے کو ویسے ہی بدعت نہ کرنے والے کو ثقہ کہتے ہیں تو یہ جو بات آئی کہ بدعت نہ کرے لیکن آپ کہیں گے جیسا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام بخاری وغیرہ نہیں جیسا بھی عمران الحتان کا ذکر کیا تھا صحیح حن کرا بھی وہ تو ایسے لوگوں سے کیسے روایت نقل کر لیا تو علماء نے اس میں بہت اختلاف کیا امام مالک بالکل لیا قائل نہیں ہے ویسے امام احمد امام شافی وغیرہ جو ہیں رحمہ اللہ محمد ابن سیرین وغیرہ کچھ شروط لگاتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں جو براٹ پھیلی تھی تو اچھے اچھے لوگ اس کا شکار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بدعات کی دو قسمیں یقیناً دو قسمیں ہیں ایک بدعات سغرا اور ایک بدعات کبرا یا آپ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے بدعات مفسقہ اور بدعات مکفرہ مطلب کچھ ایسی بدعات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا کچھ ایسی بدعات ہیں اب جیسے کوئی میلاد منا لے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے وہ کافر ہو گیا لیکن کوئی جہمیہ کا عقیدہ رکھے وہ بھی بداف ہے جہمیہ کا عقیدہ وہ کفر ہے اگر اس کے وہ جاہل نہیں ہے متعمنی جان بوجھ کر کے کر رہا ہے پھر وہ کفر ہے تو بداق میں اقسام ہوتے جیسے شرک میں شرک اصغر شرک کے اکبر ریا شرک کے اصغر میں داخل ہے اور کیا کہتا ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ شرک اکبر میں داخل ہے تو کوئی یہ نہیں کہے کہ علماء نے اس کی تقسیم کیوں کی تقسیم نصوص کے اعتبار سے ہوئی نس کا تقاضا یہ تھا جو قرآن حدیث ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی کیٹیگری بنائی جائے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اس کا اشارہ ملتا ہے تو بدعت سغرا اور بدعت قبرا بدعت کا مطلب ایسی بدعات جیسے میں نے مثال پیش کی جس سے انسان دائر اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے اور بدعت قبرا کا مطلب جیسے جہمیہ کا عقیدہ ہے یا مرجیا غالین جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مرجیا کے دو قسم ہیں ایک مرجیہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت نہیں لیکن عمل کرے تو بہتر ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان لے آیا مرجیائی میں سے لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس بھی مومن تھا فرعون کو بھی رب کی مارے تھی اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان لے آیا تو وہ کتنا بھی گناہ کرے شرک بھی کر لے تو اس کے ایمان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا ایمان ابو بکر بکرو عمر جیسا ہے تو ایسی بداعت تو یقیناً دائر اسلام سے خارج کرنے والی ہے لیکن ہر آدمی خارج ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتا جو اہل علم ہے وہ فیصلہ کریں گے جو حاکم ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ آدمی خارج ہے کہ نہیں ہم کو بس اس بدعت کا رد کرنا ہے تو دو قسم کی بدت ہوتی ہے ایک چھوٹی بدعت ایک بڑی بدعت چھوٹی بدعت انسان کو دائر اسلام سے نہیں نکالتی ہے بڑی بدعت جو ہوتی ہے اسلام کو انسان کو دائر اسلام سے یعنی مخرج ملّہ ہے وہ دائر اسلام سے نکال دیتی ہے تو اگر کوئی راوی بڑی وداعت میں مبتلا ہو جیسے جہنی کا ہو مرجیہ غالی ہو تو پوری حدیث کی کتاب میں ایسے قسم کے ودافیوں سے کسی محدث نے روایت بیان نہیں کیا البتہ جو لوگ چھوٹی بداعت کے اندر جو اسلام سے خارج نہیں کرتی ہیں ان بدعت کے اندر ملوث ہوں تو ان لوگوں سے روایت بیان کیا اور اس کے لیے شروط لگا دیا کہ جس سے جو وداطی ہے اگر چھوٹی بدعت میں ملوث ہے اگر اس بدعتی سے روایت بیان کر رہے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بالکل سچا ہو سچا ہو جھوٹ نہیں بولتا ہو. اور اہل بدعت میں ہیں ایسے لوگ کہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. اور خوارج لوگ جو تھے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے کیونکہ ان کے ہاں جھوٹ بولنا کفر ہے خوارج لوگ کبیرہ گناہ کو کفر مانتے دائر اسلام سے خارج ہو گیا اگر کوئی بھی کبیرہ گناہ کیا ادا اطا بھی کبھی رچن پہوا خارجن <تصفيق> وہ لوگ کہتے ہیں تو ان لوگ جھوٹ کو کفر جانتے تھے تو جو آدمی جھوٹ کو کفر جانے تو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا لیکن آج کے خوارج پہلے کے خوارج میں فرق ہے آج کے خوارج میں رابضیت ہے یہ لوگ جھوٹ کو دین سمجھتے ہیں آج کے خوارج میں آپ جتنا بھی مطالعہ کی جن کو ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا لیکن پہلے کا خارجی ایسا نہیں تھا کبیرا گناہ کو کپر سمجھتا تھا اس لیے وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتا تھا تو علما نے اہل بداعت سے روایت کرنے کے جو شروط بیان کیا اس میں یہ ہے کہ صدوق اللہ سچا ہو اور دوسری بات جو روایت وہ بیان کر رہا ہو اس روایت سے اس کے بداعت کی تائید نہیں ہوتی ہو جو روایت وہ بیان کر رہا ہو اس کی بداعت کی اس روایت سے تائید نہیں ہوتی ہو اب تیسری اور پہلی بات جس کو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ جس قسم کی بدعت میں ملوزت ہو وہ بدعت اس کو دائر اسلام سے خارج نہیں کرتی ہے تو ان شروط کے ساتھ احادیط کو بیان کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بدعتی ضرور نہیں ہے کہ جھوٹا ہی ہو اور اس کے بہت سارے آپ کو نمونے تاریخ میں مل جائیں گے جیسا کہ میں نے ابھی خارجی کے حساب سے بیان کیا تو امام بخاری ہوں یا امام مسلم ہوں دیگر امہ ہوں ان لوگوں نے حدیث کو لینے میں بہت زیادہ خیال رکھا بہت زیادہ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول کل میں نے نقل کیا تھا کہ مدینے میں ستر سے زیادہ علماء ایسے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں بیت المال کے اوپر امین بنایا جائے تو وہ امانت دار ثابت ہوں گے لیکن ان سے علم حدیث اور فتویٰ نہ جائز تو تمام چیزوں کو دیکھ کر کے علماء نے مقارنہ کیا چھاٹا اور تمیز کیا اور اس کے بعد جا کر کے ان سے حدیث لیا تو یہ دو کہ اگر کسی کی بید... کسی کی روایت بدعتی کی روایت اس کی بدعت کے مطابق ہو تو یہاں پر شبہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس نے اپنی جانب سے گھر لیا ہو من گھڑت روایت ہے اور اپنی جانب سے اپنی بدعت کی تائید کے لیے گھر لیا تو اگر کوئی راوی ایسا ہے جو ایسی روایت بیان کرتا ہے جو اس کے بدعت کے مطابق ہو تو اس سے اس کی روایت نقل نہیں کی جائے گی اور عموما ایسی روایتیں غریب ہیں عموماً کہیں نہ کہیں صنعت میں یا تو موضوع ہیں یا بادل ہیں یا رعیب جدہ ہے صحیح نہیں اور جو روایتیں صحیح ہیں ان روایتوں کے اندر جو شفت لگایا انہوں نے کہ ایسے لوگوں سے جیسے کیا کہتے ہیں کہ ابو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیس نے, نے, نے کہا یا شیطان نے کہا ان سے کہ میں تمہیں ایسی چیز سکھاؤں گا کہ جس کو تم پڑھ لو گے کہ تو شیطان تم سے قریب نہیں ہوگا اب وہ آیت تل کو صحیح سکھائے گا تو جو علماء نے شروط لگائے ہیں شیطان تھا لیکن اس نے آیت السی کرسی اس نے سکھایا تو جو علماء نے شروط لگائے ہیں روع سے حدیث لینے کے وہ شروط کو سامنے رکھ کر کے اگر آپ فیصلہ کریں گے تو یقیناً آپ علماء کے حق میں ہوں گے محدثین کے حق میں ہوں گے کہ انہوں نے جو شروط لگائے ہیں اس شروط سے بیداطی کا اثر حدیث کے اوپر کچھ بھی نہیں پڑتا کیونکہ اگر وہ سچا ہے اور یہ تھوڑی نا کہ ہم سچا سمجھ رہے ہیں اس کے سچے ہونے کی گواہی پورے لوگ دیتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی بات میں بھی جھوٹ بولتا ہے تو مہاجن اس کو چھان پھٹک لیتے ہیں یا اپنی بات میں جھوٹ بولتا ہے اس سے حدیث نہیں لے سکتے چاہے وہ اہل سنت کتنا ہی بڑا کیوں نہ تو اسی طریقے سے اگر کوئی بداتی سچا ہے تو وہ پوری طریقے سے اس کی جانکاری حاصل کر کے اور پھر یہ روایت جو وہ پیش کر رہا ہے دوسری روایت کے مطابق ہے کہ نہیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں ان تمام کو سوچ سمجھ وہ روایت نقل کرتے ہیں. تو وداعتوں سے روایت نقل امام بخاری کا امام مسلم رحمہ اللہ کا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بدعت کو رواج دے رہے ہیں جیسا کہ علی اب نے مدینی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر قدر کی وجہ سے عقیدہ قدر کی وجہ سے اہل وصرا کی روایت کو ہمیں چھوڑ دیتا یا ہم لوگ چھوڑ دیتے تو بہت زیادہ روایتیں ضائع اور برباد ہو جاتی تو اس لیے شروط لگا کر کے پورے شروط کے ساتھ اور کنڈیشنلی ان کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے جو کنڈیشن بتائی گئی ہیں تو فقات کی روایت جیسا کہ میں نے کہا فقط وہ لوگ ہوتے ہیں جو اخلاق کے منافی امور نہیں کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کا حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور وہ عقیدے میں بھی صحیح ہوتے ہیں بالکل یا فقہ ہیں اس لیے جب کسی حافظ ابن حجر کی کتاب تقریب و پڑھیں گے تو اس میں کسی کو کہیں گے فنا نام لیں گے اور اس کے بعد کہیں گے فقاتن روم یا بل فقہ ہیں لیکن ان کے اوپر ہونے کا ہونے کی تہمت ہے فقتن رمیہ یا بالقدر ثقہ ہاں. یعنی اخلاق بھی پورا بہت اچھا ہے نیزیہ کے حفظ میں بھی بڑے قوی ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ قدریہ سے متاثر تھے دیکھیں گے آپ کے غالی معتزلہ اور غالی ارجیات سے محدثین نے روایت بالکل بیان نہیں کیا یہ ایسی چیز ہے نا جو میں یہ سب چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ جیسے کل میں نے مثال دی تھی سونا والا سونا کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں آپ کہیں گے مجھے بھی سکھا دو تو وہ نہیں سکھا سکتا مجھے بھی سکھا دو آپ کہیں گے مجھے بھی سکھا دو کیسے سونا پہچان دو تو نہیں سکھا سکتا وہ یہ ابو سورا الرازی رحم اللہ کہتے ہیں ابو حاطم الرازی کہ اس کی مثال ویسے ہی ہے سونا سونا والے سے آپ کہیں گے کیسے تم پکڑ لیتے ہو یہ 18 کیرٹ کا ایسے ملاوٹ ہے وہ آپ کو نہیں سکھا سکتا بیان نہیں کر سکتا وہ تجربے کے ذریعے سے آتی ہے تو ویسے ہی ایک راوی کی ایک حدیث صحیح ہوگی اسی راوی کی دوسری جگہ صحیح ہوگی کیسے آپ کر لیتے ہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیان کے باہر ہوتی ہیں جب آپ ممارست کریں گے لگاتار سیکھیں گے اس کے اندر پورا ڈوب جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور علماء کس حدیث کس قسم کی حدیث کو ضعیف قرار دیتے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ احساس کو آپ بیان نہیں کر سکتے فیلنگ کین بی ڈسکرائب احساس کو بیان نہیں کیا جا سکتا وہ ہمیشہ احساس کیا جا سکتا آپ کہیں گے کعبہ میں گیا دل کو اتنا اطمینان ملا آپ سوچ نہیں سکتے بڑے وہ اطمینان کیسا تھا تو یہ کیا کہتے ہیں آپ کے بیان سے باہر کی بات ہے تو احادیث کے علت کو پہچاننا کسی حدیث کو ضعیف قرار دینا اور وہی حدیث فقہ کی حدیث کو آپ نے ضعیف قرار دیا جو بعض علماء دیتے ہیں ضعیف قرار بعض محدطین تو یہ سب چیزیں ممارست سے آتی یعنی لگاتار علم حدیث سے لگے رہنے سے ان کو پتا چلتا ہے فلاں آدمی فلاں سے بیان کرے تو صحیح ہے وہی فکا دوسرے سے بیان کرے تو بھائی تو یہ فیقات کا باب ہے علم حدیث کے اوپر اگر کوئی آپ کو یہاں پر بتائیں تو آپ ان سے بہتر انداز میں بہت ساری مثالیں ہیں سمجھ سکتے ہیں تو تھوڑا سا آپ قریب ہو سکتے ہیں ورنہ اگر جن لوگوں نے جیسے یح بن معین وغیرہ کہتے ہیں اور دوسرے کے بھی اقوال ہیں کچھ حدیثوں کی علت مجھے چالیس سال کے بعد پتہ چلے محدتی کے بار محدتی ایل کے امام ہیں لوگ تو مطلب یہ کہ آپ حدیث کی علت سے جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ضعف ہوتا ہے آپ اس کو یہ نہیں سمجھے کہ بہت معمولی چیز ہے علل کے اندر حدیث کی علتوں کو جاننے اس کے غیث ذوق کو جاننے روایت کے بارے میں جو امام ہوئے بہت کم ہوئے ہیں جیسے امام بخاری امام احمد یہ ابعین علی نے مدینی امام دار قطنی وغیرہ رحم اللہ جمین یہ لوگ علل کے امام تھے تو اس لیے جو محدثین کسی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں یا کسی ضعیف سے کوئی روایت بیان کرتے ہیں جو مبتدی نیا طالب علم شیخ البانی نے ضعیف کی روایت کو صحیح قرار دیا جب شیخ البانی کی پوری تحقیق پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اچھا یہ ضعیف راوی فلا شیخ سے اگر روایت کرے تو یہ ثقہ مانا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر امام آمش مدلس مدلس کی روایت قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ تصویف نہ کر دے کے ساتھ بیان نہ کرے قابل قبول نہیں ہے اور تیسرے درجے کے جو کیٹیگریز ہے تدلیس کی مدلسین کی پانچ ہے ایک دو تین چار تو پہلے طبقے کے لوگوں کی روایت اگر وہ سراحت بھی نہ کریں یہ نہیں کہے کہ میں نے سنا ہے ان کے ذریعے روایت کرے تو قبول ہے دوسرے درجے کے بھی قابل قبول ہے تیسرے درجے کی ضروری ہے کہ وہ سما ثابت ہے لیکن آمش بعض لوگوں سے جیسے ابو صالح اسمان سے روایت کرتے ہیں یا ابراہیم انقی سے روایت کرتے ہیں تو اگر ان کے ذریعے بھی روایت کریں تحدیث وہاں پر نہیں ہو تو ان کی روایت قابل قبول ہے قاعدہ بنایا مسجدوں نے کیا اگر ان کے ذریعے مدلس بیان کرے تو قابل قبول نہیں ہے لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں قابل قبول ہے کیوں کیونکہ یہ کثرت سے ان سے روایت کرتے ہیں ان سے نکا ثابت ہے ان کے پاس رہتے ہیں ان سے بھی کہیں تو ان کی روایت قابل قبول ہے کیونکہ ان مدلس جب کہتا ہے تو شبہ ہوتا ہے کہ اس نے سنا ہے کہ نہیں وہ شبہ یہاں پر منتفیہ ہے یہاں پر نہیں پایا گیا کیونکہ ان لوگوں سے کثرت سے انہوں نے روایت بیان کی اس لیے یہاں پر سما کی ضرورت تھی تو اب جب محدث ایک بیان کرتے ہیں تو پورا ڈوب کر کے پوری تحقیق کر کے تو شیخ البانی رحمہ اللہ یا ان جیسے محدثین بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو علم تھا ابن حجر رحم اللہ سے زیادہ تھا بعض لوگ کہتے ہیں وہ اس کی توجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ کے پاس جو کتب متوقعہ تھی اس سے زیادہ کتب جو کتب موجود تھی ان سے زیادہ کتب شیخ البانی رحم اللہ کے سامنے تھی ان سے زیادہ تحقیق شدہ کتابیں شیخ البانی رحم اللہ کے سامنے تھی اس لیے انہوں نے زیادہ اچھے سے تحقیق بہرحال ان کا مقام الگ تھا ان کا مقام اس زمانے میں الگ تھا کوئی امام بخاری کو شیخ البانی سے ملا دے تو بالکل یہ غلط بات ہے ابن حجر رحم اللہ کے تعلق سے بھی کسی نے اگر ایسی بات کہی ہے تو یہ چیز صحیح نہیں مانے جا سکتے یہ سب کا اپنا اپنا مقام ہے یہ کہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ محدید تھے ایک بڑے امام تھے تو یہ لوگ جو کسی حدیث کو پرکھتے ہیں کسی کو ثقہ کہتے ہیں کسی کو ضعیف کہتے ہیں یہ نہیں سمجھے اپنی جانب سے جس کو پایا صحیح کہہ دیا جس کو پایا غلط کہہ دیا نہیں تو یہ علم حدیث کا بہت اہم باب ہے کیونکہ حادی راوی کا ثقہ ہونا ہی حدیث کی صحت کی دلیل ہوتی ہے تو جب تک علم حدیث کو نہیں سمجھیں گے منکری نے حدیث کے شروعات کا جواب دینا بہت ناممکن علم حدیث کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ اس کا جواب دے پائیں امن منکرین حدیث کے پاس یہ تمام علم موجود ہے وہ سیکھتے ہیں اس کو پھر ہمارے استاد دورہ پہ گئے ہوئے تھے جرمنی کے اندر تو کہا جرمنی میں ایک بہت بڑا یہ ہے بہت بڑی لائبریری ہے جس میں مخطوطات بہت ہیں حافظ عبدالرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے جو توحق العرضی لکھا ہے انہوں نے بہت ساری کتابوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ المانیہ جرمنی میں یہ کتاب موجود ہے مخطوطہ کی شکل میں تو انہوں نے کہا کہ دورہ جب ختم ہوا تو میں, میں نے اس کہا لڑکوں سے کہ مجھے جانا ہے مختوطہ دیکھنا ہے تو اس کے لیے حکومت سے کارڈ ایشو کروانا پڑا پھر کیا کیا مسئلہ ہوا تب جانے کی اجازت ملی ایک گھنٹے کے لیے تو میں وہاں پر گیا اور دیکھا کہ ایک ٹیبل ہے بڑا سا اس پہ دس یا بارہ تلق بیٹھے ہیں اور ایک آدمی فصیح عربی زبان میں ان لوگوں کو ڈکٹ کروا رہا ہے عملہ کروا رہا ہے لکھوا رہا ہے اور وہ لوگ عربی میں لکھ رہے ہیں کہا میں داخل ہوا اور اس کے بعد پھر عشاء کے بعد آیا دن میں داخل ہوا زہر میں پھر عشاء کے بعد آیا اسی طریقے سے وہ لکھوا رہا تھا میں نے اس اپنے اس سے کہا طالب علم سے جو شاگرد تھا یہ لوگ باہر گئے تھے یا یہیں پہ بیٹھے ہیں تو اس نے جا کر کے پوچھا تو کہا اس وقت سے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں دس بجے اب ہم لوگ یہاں سے جائیں گے اور سب کے سب عیسائی اور یہودی تھے یہ شرعی علم کی وہ تحقیق کر رہے تھے تاکہ اس میں کمیاں نکال سکیں اور مسلمانوں کو گمراہ کر سکے یہ انہوں نے بیان کیا آنکھوں دیکھا ہے تو وہ لوگ اسلام کے اندر کبھی نکالنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں ہم اسلام کے نشر و اشاد کے لیے کیا اس کا آدھا یا اشر اشیر بھی محنت نہیں کر سکتے تھوڑی محنت کیجیے اللہ برکت دے گا وہ لوگ اس کے لیے باضابطہ لوگ رکھتے ہیں اور پیسے خرچ کرتے ہیں پیسے خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایسے لوگ تیار کرتے ہیں جو عربی جاننے والوں ان تمام چیز کو سیکھنے والوں ان لوگوں کا جو شبہ ہوگا عموماً عام آدمی اس کا جواب نہیں دے سکتا جو پڑھا ہوگا بہت اچھے سے جانا ہوگا وہی جواب دے سکتا ہے تو اس لیے علم حدیث سے بھی شغف رکھنا بہت ضروری ہے خاص کر کے آج کے زمانے میں منکرین سنت کا رد بہت ضروری ہے خاص کر کے ہر تقریر میں ہر تحریر میں منکرین سنت کے ایک ایک شبحے کا جواب دیا جائے جو عالم ہے وہ اگر نہیں جواب دیں گے تو جاہر اس کی جگہ آئیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے تو اس لیے ضروری ہے کہ منکرین سنت کا رد ہو کوئی تقریر کے نام پر انکار سنت کرتا ہے کوئی اخوانیت کے نام پر انکار سنت کرتا ہے کوئی صوفیت کے نام پر انکار سنت کرتا ہے انکار سنت کے بہت سارے دروازے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کرنا اور سنت کی حقیقت اور اس کی عظمت کو بیان کرنا ضروری ہے تو باب ان کی عن یعنی سکاطر اور راویہ سے بیان کرنا یہ سنت کی تقریر یعنی اس کی تعظیم کا ایک باب ہے کہ ہم صرف انہیں سے بیان کریں گے جن کو پتا ہے جن کے بارے میں جو سچے لوگ ہیں صرف سچے کیونکہ اللہ کا کلام سچا ہے اور اس کو سچے لوگ نقل کریں گے تب ہی ان کے اوپر اعتبار کر سکتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں ساد ابراہیم لا يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا, الا ثقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف فقاط راوی ہی بیان کر سکتے ہیں کل گزرا ہے باب بابن باب باب ال اللہ, اللہ علیہ وسلم الحدیث فی کل باب گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرنے میں احتیاط کرنا اور کسی بھی مسئلے کی تحقیق کرنا کسی بھی حدیث کی تحقیق سے مراد یہی ہے کہ وہ ثابت ہے کہ نہیں اب جیسے آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتا چلا کہ فقہ راوی ہے فلا آدمی وہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کیسے پتہ چلا فلا کے کہہ دینے سے ہم مان لیں گے فقہ راوی ہے اب مثال کے طور پہ امام مالک رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے پہلے یعنی جو ان کے بچپنے میں جنہوں نے دیکھا ان کے بعد جنہوں نے ان کو بڑھاپے تک دیکھا ان تمام لوگوں کا بیان ریکارڈ ہے لکھت لکھی ہوئی صورت میں کتابوں کے اندر اور جنہوں نے ان کو سکھایا ہے جنہوں نے ان سے سیکھا ہے ان تمام نے کہا کہ امام مالک رحم اللہ کو میں نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا انہوں نے حدیث میں مثال کے طور پہ غلطی نہیں کی وہ کبھی تدریس نہیں کرتے یعنی ایک ایک چیز جو وہ کرتے تھے وہ تمام چیزیں درج ہیں کتابوں کے اندر اور یہ کتاب یہ مت سمجھیے اچھا حافظ ذہبی تو سات, سات سو ہجری میں آٹھ سن آٹھ سو ہجری میں وفات پائے تو انہوں نے اس وقت کی باتیں کیسے نقل کر دی ایسی کوئی بات نہیں ہے اس وقت بھی کتابیں پائی جاتی تھی علماء لکھتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو حدیث لکھا ہے یا پھر دعافا اور فقات کے بارے میں جو لکھا ہے تاریخ القبیر تاریخ الحصیت یا ابدافا القبیر یہ تمام کے تمام سن 256 ہجری سے پہلے کی لکھی ہوئی کتاب تو اس زمانے میں ان لوگوں کے سوانح اور ان لوگوں کی حیات زندگی ان لوگوں کے اخلاق وغیرہ سب نقل ہوتے تھے اور سب نقل کیا جاتا تھا لکھتے تھے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے ان کے بارے میں پوچھتے تھے لوگ جاتے تھے اور بعض علماء کہتے ہیں لوگ راوی کے بارے میں ویسے پوچھتے تھے جیسا کہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنی کتنی تحقیق کرتے تھے تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی اس کے بارے میں آپ نے فقہ کہا اس کو رئیج کہہ دیا وہ بھی دونوں آدمی ایک ہی عالم کا شاگرد تھے ایک فقہ ایک کیسے ہو گیا کہ جب علم حدیث کو آپ جانیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام زہری سے دو رامی بیان کرتے ہیں حسین ابن سفیان وہ ضعیف ہوتے ہیں امام زہری سے امام مالک بیان کرتے ہیں وہ ثقہ ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے امام مالک جو بات یاد سنتے تھے وہ یاد رکھتے تھے حسین ابن سفیان کا حافظہ کم تھا وہ خطا کرتے تھے اس لیے ان کی روایت ضعیف ہوتی ہے اللہ کے دوسرے آدمی آ کر کے اس کو طاقت دیں تو یہ خالص علم حدیث ہے جو علم حدیث سے شغف رکھتے ہوں وہ علما سے رابطہ کریں انشاءاللہ ضرور آپ کو بتائیں گے اس کے بعد ابن سیدین رحمہ اللہ کہتے ہیں کان اللہ انل اسناد شروع میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فتنہ واقع نہیں ہوا تھا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا تو اس سے پہلے کی بات ہے صنعت کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے کیونکہ اس میں اس زمانے میں اکثر لوگ صحابی تھے تو صحابہ کرام جیسے انس رضی اللہ عنہ یا زید بن ارقم وغیرہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی کوئی عادت کسی کی عادت نہیں تھی کہ وہ جھوٹ بولیں یہ جھوٹ بعد میں آیا تو صحابی کے بارے میں کوئی یہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتے جو سوچے گا پھر اس کے ایمان کے خیر نہیں ہے کیونکہ کسی جھوٹے سے اللہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں یعنی آپ کو اللہ کے تجزیے پر شک ہے اگر صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بھی سوئے زن دماغ میں آیا کھویا کہ آپ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے ایسے صحابی کو کیسے اچھا کہہ دیا تو اس لیے کچھ بھی صحابی کے بارے میں سوچنے سے پہلے سوچنے کہ آپ کے کیا حالت ہونے والی ہے تو صحابہ کرام سب کے سب سچے ہیں تو ہیں تو یہ کہتے کہ پہلے اسناد کے بارے میں سوال نہیں ہوتا تھا فلما وقہ آچل کچھ نہ لیکن حضرت عطمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد جھوٹے کی وقت کی حدیث کو ودا کرنے والے گھڑنے والے لوگوں کی کثرت ہو گئی لوگ اپنے اپنے فرقے کے لیے حدیث کو گھڑنے لگے اس وقت سوال کیا جانے لگا سم مولانا رجا لکم سم مولنا تم سے کس نے بیان کیا تم سے کس نے بیان کیا اور ایک اثر ہے جس کو خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے ہم لوگوں نے تدبیر سننا کتاب پڑھی ہے اس کے اندر یہ مطرظ زہرانی رحمہ اللہ نے اثر کو نقل کیا ایک حدیث کو سنا ایک آدمی سے ایک تابعی نے تم نے کس سے سنا ہے کہ جو بسرا میں رہتا ہے یہ گئے فلاں میں. میں رہتا ہے کوفہ میں گئے تم نے کس سے سنا ہے فلاں سے جو دمشق میں رہتا. صرف ایک حدیث کی تحقیق کے لیے وہ دمشک گئے ایسے کرتے کرتے پانچ چھ جگہوں کا دورہ کیا آخر میں وہ ان کی جگہ پہنچ گئے جن کی طرف نسبت ہے ان کے پاس گئے بھائی آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے ہاں میں نے کی کیا نبی سے ثابت ہے نہیں میں نے دیکھا لوگوں کو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو میں نے خود سے یہ حدیث با... گہر لیا تاکہ لوگ اسلام کی طرف یہ صحیح اثر ہے آپ سوچے کہ علماء صرف ایک حدیث کی تحقیق کے لیے کتنے شہر کا دورہ کیے تب جا کر کے حدیث بیان کرنے والے سے پتا چلا ہو یہ نبی کی حدیث نہیں تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ محدتی جس کو چاہے غریب کہہ لیا جس کو چاہے صحیح کہہ لیا ایسا نہیں ہے ان کی محنتوں کو امام بخاری رحمہ اللہ پیدل چل کر کے جو علم حاصل کیا تقریباً ان کا پیدل چلنا تیرہ ہزار کلو پر محیط ہے تیرہ ہزار کلو پر اور بعض محدثین کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے خون گرتے تھے تو آپ کو کوئی بھی انسان یہ سمجھا فوراً اعتراض کر دیا ارے بخاری کیا ہے وہ تو انسان ہی تھے نا تو آپ تھوڑی نا فرشتے ہیں جو آپ اعتراض کر رہے ہیں امام بخاری اگر انسان تھے تو آپ سے اچھے انسان تھے نا اس انسان کی گواہی کتنے لوگوں نے دیا اور کیسے کیسے لوگوں نے دیا امام بخاری رحمہ اللہ کی گواہی امام بخاری رحمہ اللہ مطلب آیت من آیت اللہ تھے اللہ کی نشانیوں میں سے تھے سب سے پہلے جب وہ بچپنے میں تھے تو ان کی بینائی چلی گئی اندھے ہو گئے تھے ان کی والدہ خوب دعا کرتی تھی اے اللہ میرے بچے کی بینائی کو لوٹا دے ان کی والدہ کہتی ہیں حافظ ابن حجر نے ذکر کیا رحمہ اللہ نے کہ میرے خواب میں ابراہیم علیہ السلام آئے کہا کہ میں ابراہیم ہوں اللہ نے تیری گریہ ہو زاری کو سن لیا ہے کل تیرے بچے کی روشنی لوٹ آئے گی اور کل جا کر کے دیکھا تو ان کے بچے کی روشنی لوٹائے تو جیسے میں نے کرامت کا ذکر کیا تھا نا تو ایسے کرامات ہوتے ہیں اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا اور آج ہی صبح میں نے بتایا کہ بچپن میں انہوں نے ایک بڑے محدید کو کہا کہ آپ نے اس صنعت میں غلطی کیا اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ حافظہ دیکھیں اہل بغداد نے بغداد والوں نے ان کا امتحان لینا چاہا ان کا امتحان لینا چاہا چنانچہ 10 آدمی کو تیار کیا اور ہر دس ہر آدمی کو 10 10 احادیثیں دی اور جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ سند ہے اخبرنا محمد ابن المبارک عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن ابن, ال ابن موسى قال قلت لتاوس یہ سند ہے اس کے بعد اثر ہے ان فلانن حدثني بکرا تو اس سند کو دوسری حدیث میں ملا دیے دوسری سند کو اس حدیث میں ملا دیے جیسے ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تو وہاں پر انس ڈال دیے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے سعید المسیب ہیں تو وہاں پر کسی دوسرے کو ڈال دیے ایسے کر کے پوری روایت کو الٹ پلٹ کر دیے اور حدیث کے متن کو بھی الٹ پلٹ کر دیے امام بخاری آئے تو ان سے پوچھا ہر آدمی جاتا جس کے پاس دس حدیث تھی کہتا کہ یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے تو امام بخاری کہتے ہیں لا ادری لا ادری لا ادری سو حدیث کے بارے میں امام بخاری نے کہا لا ادری لا ادری لا ادری نہیں پتا یہ حدیث ہی نہیں اس سے کوئی تعجب کی بات نہیں تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا پہلے آدمی تھا تم نے جو دس حدیثوں میں سے پہلی حدیث پڑھی تھی اس کی سند اس طریقے سے ہے اور اس کا متن یہ ہے اور اس طریقے سے ہر حدیث کو صحیح کر کے اس کے متن کو بھی اور اس کے سند کو بھی صحیح کر کے جواب دے دیا حافظ ذہبی رحم اللہ کہتے ہیں تعجب اس بات میں نہیں ہے کہ انہوں نے صحیح کر کے جواب دے دیا تعجب اس بات میں ہے کہ غلط سند اور غلط متن کو ایک مرتبہ میں کیسے یاد کر لیا کہ تمہاری یہ سند غلط ہے اس کی سند یہ صحیح ہے تو حافظہ اللہ رب العالمین نے دیا تھا کیونکہ اللہ رب العالمین کو اس دین کی حفاظت کرنی تھی تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ ایسی معمولی شخصیت ہم لوگ جیسے ہوتے تھے ایک مرتبہ رکھتے ہیں پورے ایک دن تو ایک رکو جا کر کے یاد ہوتا ہے ایک حدیث وہ بھی صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہم اپنے اوپر لوگوں کو قیاس نہیں کریں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھے جن سے اللہ نے جن سے اللہ رب العالمین نے دین کی خدمت لی ویسے امام ترملی رحم اللہ کا وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شیخ سے حدیث سنی تقریباً ستر حدیثیں سنی اور شیخ آ رہے تھے تو میں سوچا کہ جا کر کے ان کے اوپر پڑھ دوں تو میں لکھ کر کے رکھا تھا میں گیا تو کھولا تو دیکھا اس میں کچھ نہیں لکھا تھا غلطی سے یہ کیا طریقہ ہے کہ تم آئے ہم پر حدیث پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں لکھا ہے تو کہا کہ وہ جتنی بھی حدیثیں مجھے یاد ہیں آپ سن لیں تو کہا سنا سنا دیا تو کہا ہو سکتا ہے تم نے پہلے گھر میں بیٹھ کر کے یاد کر لیا تو امام ترمیلی رحم اللہ کہتے ہیں کہ آپ سو حدیثیں سے دوسری بیان کریں ابھی میں ابھی آپ کو سنا دوں گا امام ترمیلی رحم اللہ کے اس استاذ نے سو حدیثیں سے بیان کیا اور امام ترمیلی رحم اللہ نے سو حدیثیں سے اسی مجلس میں اسی جگہ سنا دیا بغیر ایک حرف کے غلط تو یہ علما محدثین اللہ نے ان کو دین کی حفاظت کے لیے پیدا کیا تھا تو ہم اپنی اوپر قیاس نہیں کرے ارے امام بخاری نے بیان کیا ارے فلاں نے بیان کیا آپ سوچ نہیں سکتے اگر آپ ان کے حافظے کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کا ذہن حیران رہ جائے گا کہ یہ لوگ کون سی مخلوق تھے اللہ رب العالمین نے بلا کا حافظہ دیا تھا اور تمام چیزیں زبان پر رہتی تھی تمام چیزیں امام احمد رحمہ اللہ کو سات لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھی جب پوچھئے زبان پر رہے تو اس لیے میرے بھائیوں جو لوگ کہتے ہیں وہ تو انسان ہی تھے نا وہ تو ان سے غلطی ہو سکتی ہے نا ان لوگوں کو سمجھائیے کیسے انسان تھے کیسے لوگ تھے تو اس طریقے سے لوگ آپ کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں اس کے بعد ابن سیرین ہم اللہ کہتے ہیں من كان صاحب سنت اخذو عنہ ومن لم يكن صاحب سنت لم يأخذو عنہ قال ابو محمد مَا أَبُنُّهُ سَمِعَهُ من عَاصِم کہ دیکھا جاتا تھا جو سخہ ہوتا اس کی روایت کو لی جاتی اور جو سخہ نہیں ہوتا اس کی روایت کو نہیں لیا جاتا رجھ کر دیا جاتا ابن عون کہتے ہیں ان ایسے اقوال بہت سارے ان یہ علم دین کا حصہ دین کس سے لے رہے ہیں آپ یہ معلومات کیجئے کیسا آدمی ہے جیسے کہنے کل میں نے مثال دی تھی اسٹیشن کی دین کیسے آدمی سے لے رہے ہیں آپ اس کے لیے اس کی جانچ پڑتال کریں وہ صحیح ہے کہ نہیں اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں وہ اس لائق ہے کہ نہیں کہ اس سے دین حاصل کیا جا سکتا ہے اس نے اپنی زندگی دین میں دین کے لیے وقف کی ہے کہ نہیں علما سے علم حاصل کیا ہے کہ کی نہیں کیسے علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے ظاہر سی بات ہے جیسا میں نے کل مثال دیا تھا کہ ایک آدمی کہیں سے گدلہ پانی لے کر کے آئے گا گندگی لے کر کے آئے گا تو آپ کو بھی گندگی لے گا اور اگر وہ اچھا ایک دم صاف چشمے سے سیراب ہوا ہوگا تو آپ کو بھی صاف پانی پلائے گا تو یاد رکھے علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے شیخ جن کے پاس جا رہے ہیں ان کی کافی تحقیق کر لیں ان کے منہج کی سب کسی چیز کی علماء سے پوچھنے لیں کیونکہ علماء کو معلوم ہوتا ہے کہ شیخ میں فلاں کے درس میں جا رہا ہوں آپ بتائیں کہ میں جو جا رہا ہوں ان کا علم صحیح ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ صحیح کے نام پر جیسا کہ آج صبح میں آیا کچھ آپ کو بھول کر کے ایسا پلا دے کہ آپ کی آپ کے افکار ملوث ہو جائیں اور اس کے اندر خوارج کے یا موتضلہ کے یا عشاء کے زہر بھرتے چلے جائیں تو اس لیے کسی سے بھی علم حاصل کریں تو اپنے مشاعر سے جو اپنے لوگ ہیں آپ جن کے جانتے ہیں جن علما کو ان سے تفصیل پوچھ لیں اور اس کے بعد ان سے علم حاصل کریں اس کے بعد کہتے ہیں ربیع ابو العالیہ الریاحی سے بیان کرتے ہیں یہ تابعی تھے کہتے ہیں کن نانا خدا ہم آتے تھے حدیث لینے کے لیے بعض لوگوں سے تو پہلے ہم دیکھتے تھے جب وہ نماز پڑھتا تھا تو دیکھتے تھے نماز صحیح سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں تو ان اقس نہ اگر وہ نماز صحیح سے پڑھتا تھا تو پھر ہم لوگ بیٹھتے تھے ہاں بھائی اس سے حدیث لیں گے وہ ان اص کم نہ آ رہی کیونکہ اگر یہ نماز صحیح سے پڑھ رہا ہے اللہ کا حق صحیح سے ادا کر رہا ہے تو مطلب یہ کہ دوسرے کا حق بھی علم کا حق بھی صحیح ادا کرے گا وہ ان اصمن اور اگر وہ نماز کے اندر کچھ ایسی حرکت کرتا یا سنت کے مطابق نہیں پڑھتا یا نماز صحیح سے نہیں پڑھتا ہم اسے چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا ایک ہمارے استاذ تھے دیکھیں علماء کا اثر کیسا پڑتا ہے مولانا داؤد تھے بہار کے تھے اور مدرسہ بورڈ سے پڑھے ہوئے تھے گبارہ کہتے تھے بہت بڑے عالم نہیں تھے وہ بارہا کہتے تھے مدنیوں کے لیے صرف چار وقت کی نماز وہ جب مدینہ جاتے ہیں تو فجر کی نماز معاف کروا کے آتے ہیں یہ برجستہ کہتے تھے یہ بات اس کی بہت ساری مثال پیش کرتے تھے کیونکہ عموماً لوگ جو عالم ہوتے ہیں عموماً لوگ خاص کر کے نوجوان طبقے میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے یہ بہت بڑا علمیہ ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ جاتا ہے مدینہ فجر کی نماز معاف کر کے چلا آتا ہے چلا معاف کروا کے چلا آتا ہے کیونکہ اگر فجر کی نماز فرض ہوتی تو آ کر کے مسجد میں ادا کرتا اب سوچیں کہ جس انسان کے دن کی شروعات رب العالمین کی مخالفت سے ہو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا سکتا ہے میرے بھائی نماز سب سے اہم ہے نماز آپ کی نماز وقت پر ہونی چاہیے چاہے آپ جتنے بھی مشغول ہوں جتنے بھی نماز وقت ہونی چاہیے فرض نماز کی پابندی ہونی چاہیے اور آپ داعی ہیں اور دعوت کا کام کرتے ہیں تو نوافل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے بالخصوص تہجد کا بلکہ بعشرف نے کہا ہے کہ جو طالب علم تہجد کی نماز نہیں پڑھتا وہ طالب علم نہیں ہے فتیب بغدادی رحم اللہ نے نقل کیا الجام اللہ و آداب السامع میں کہتے تھے وہ طالب علم ہے اور اللہ کے سامنے رات میں جھوٹا نہیں ہے قیام الہ نہیں کرتا السلف یہ سلف کا طریقہ ہے قیام اللہ تو اس لیے میرے بھائیوں نماز کسی بھی صورت میں عام آدمی سے معاف نہیں ہے تو جو اس کی تعلیم دیتا ہے اس سے کیسے معاف ہو جائے گی آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں ایک دم عین جوہر کے وقت میں آ گیا آج عید کا دن ہے تمام کے تمام بڑے لوگ ہیں چھوڑ کے جائیں گے تو کہیں گے, کہیں گے کہ دیکھو ضیافت حق ادا نہیں کیا چھوڑ کے چلا گیا ایک طرف رب نے الیا علیہ اللہ کی پکار لگوائی اور ایک طرف آپ کے مہمان کی رضا مندی آپ کی مرضی ہے جن کو چاہیے ترجیح دیجیے نماز وقت میں جب جنگ کی حالت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا پن خش تم فریجالن اور گھمسان کی جنگ ہو لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے دوڑا رہے ہوں یا تم دشمن کے پیچھے دوڑ رہے ہو نماز کا وقت ہو گیا وقت پر اشارے سے نماز پڑھنا ہے دوڑتے دوڑتے لیکن وقت سے مؤخر کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے جنگ کی حالت میں جہاں انسان کے نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وقت سے ٹال نہیں سکتے ہیں تو پھر جب ہم گھروں کے اندر سکون سے ہیں اطمینان سے ہمارے پاس وقت ہے تو ہم وقت سے ماخر کر کے کیسے پڑھ سکتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں خاص کر کے جو دعات ہیں نماز سب سے اہم چیز ہے سب سے اہم چیز توحید کے بعد نماز ہے اگر وہ صحیح ہے تو بقیہ دوسرے اعمال صحیح ہوں گے اس لیے نماز کے اندر بالکل لیا غفلت سے پرہیز کریں بالکل لیا جیسے دوسرے پر فرض ہے ویسے آپ پر اور ہمارے اوپر سب کے اوپر فرض ہے باب اقام تفسیر حدیث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوله صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی تفسیر رائے سے کرنا یعنی حدیث کی تفسیر اپنے مطلب سے نکالنا حدیث کی تشریح اپنے مطلب سے کرنا اس باب کا اس, اس بات میں اس کا بیان آیا گیا تو اس سے بچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب اور منشا کیا ہے آپ اپنے مطلب سے نہیں کیا سکے کہ نبی کا مطلب یہ ہے نبی کا مقصد یہ ہے جو دلیل کی روشنی میں جو اصول ہے اسی اصول کی روشنی میں آپ کہہ سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیے مثال کے طور پر عبداللہ بن عباس اللہ کہ تمہیں ڈر نہیں ہوتا اس بات کا کہ تمہیں اللہ عذاب میں مبتلا کر دے یا زمین کے اندر دھسا دے تم کہتے ہو کہ نبی نے کہا پھر اسی کے ساتھ ملا دیتے ہو فلاں بھی ایسا جب نبی کی حدیث آ گئی تو فلاں نے بھی ایسا کہا نبی کی حدیث کو کیا تعید کی ضرورت ہے نبی کی حدیث کو کسی کی تعریف کی اگر حدیث صحیح ہو گئی تو فلاں تائید کریں گے تب ہی ہم سمجھیں گے جیسا کہ آج اہل تکلیف کرتے ہیں نبی کی حدیث تو ہے لیکن میرے امام صاحب نے نہیں کہا یہ برجستہ کہتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں نبی کی حدیث ہے لیکن میرے امام نے نہیں کہا یعنی نبی کی حدیث کو ماننے کے لیے امام کی ہری جھنڈی ہری سگنل کی ضرورت ہے کہ جب تک وہ کہیں نہیں کہیں گے جب تک ہم نبی کی حدیث کو نہیں مان سکتے اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا تم ڈرتے نہیں کہ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے یا تمہیں زمین کے اندر دھسا دے تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا اور فلاں نے بھی ایسا کہا فلاں کا ذکر کیوں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ اس پہ عمل کیجئے چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کیوں نہ ہو آپ کو اکیلے ہی عمل کرنا ہے جب نبی کی حدیث تو دوسرا اثر یہ ہے کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں اللہ کے کتاب میں کسی کی رائے کو دخل نہیں یعنی تفسیر بل رائے نہیں چلے گی تفصیر بل یعنی قرآن کی جو تفصیل ہوتی ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے یا قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جاتی ہے یا قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے کی جاتی ہے اور اس کے بعد اقوال سلف کا نمبر آتا ہے کوئی اپنی جانب سے قید ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو رائے کا دخل ہو اور ان کی رائے کتاب و سنت کی دلیل پر مبنی نہیں ہو تو آپ یقین جانیے کہ یہ تفسیر گمراہی کا پیش نیمہ ہے تو وہی کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں کسی کی رائے نہیں لی جائے گی کسی کی بھی رائے اللہ رب العالمین کی جب بات آ جائے تو کسی کی رائے کو قبول نہیں کیا جائے گا البتہ ائمہ کی رائے کو اس وقت مانا جائے گا جہاں پر واضح نصوص قرآن حدیث کے موجود نہیں ہو اور کوئی امام اجتہار سے کوئی بات کہہ رہا ہو اور وہ اجتہار قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو اس کو لے سکتے ہیں واضح نصوص کے عدم موجودگی میں اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مقابلے میں کسی کی رائے کو نہیں لیا جا سکتا ہے بالکل لیا جائز نہیں ہے ولاح دن فیسن صلی رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بھی رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں ترجیح دینا جائز نہیں ہے بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفتی تھے اپنے زمانے کے وہ کہتے وہ, وہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا حج و افضل ہے تو بعض افراد اٹھے اور کہا کہ ابو بکر و امر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے تو انہوں نے کہا یوشک علیکم یو من السماء تمہاری یہ حرکت اس قابل ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کی جائے اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قال ابو بکری نعامر میں کہہ کہ نبی نے ایسا کہا تم کہہ رہا ہو ابو بکرو عمر نے ایسا کہا اللہ کے نبی کی بات کو ابو بکرو عمر رضی اللہ عنہما کے بات سے ملا رہے ہو ٹکرا رہے ہو ایسا کرنے والے اس قابل ہیں کہ اللہ ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کرتے ہیں اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اسی مسئلے میں کسی نے کہا کہ آپ کے والد تو کہتے ہیں حج افراد افضل ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حج تمتو افضل ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضربد اللہ نے سنت قابل اتباع ہے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم قابل اتباع ہے؟ ایک والد نے ایک بیٹے نے خلیفہ راشد کی ایک جلیل القدر صحابی کی اس لیے مخالفت کی کیونکہ ان کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف تو کسی کے بھی قول کو نبی کی سنت کے مقابلے میں ترجیح نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی اسے قبول کیا جا سکتا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آسار ہیں ابھی آخری اثر ہے آخری؟ ایک اور اثر ہے جو سعید ابن مسیب رحم اللہ سے ان کو سید الطابین کہتے ہیں سعید ابن رحم اللہ کو سعید الطابین کہتے ہیں اور ان سے منقول ہے ایک اثر وہ اخیر میں آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی تھوڑی سی بینائی اس وقت میں وہ کہتے تھے کہ مجھے ابھی سب سے زیادہ اخیر میں اسی چوراسی سال کی عمر میں کہتے تھے مجھے سب سے زیادہ اپنے اوپر ڈر ہے تو عورتوں کے فتنے کا ڈر ہے کے فتنے کا اور آج پورا واٹس گروپ اس کے اندرا پڑا ایڈمن ہے مرد جائز نہیں شبھا ہے یہاں پہ کیا آپ اس سے خلوت اختیار کر سکتے خلبت تھوڑی نا صرف جسمانی خلبت ہو بادشا کہتا ہے نقوت پہلے انسان دیکھتا ہے پھر مسکراہٹ پھر باتیں پھر وعدے ہوتی ہے پھر اس کے بعد وعدے وفا کے لیے ملاقات ہوتی ہے تو آپ کسی بھی ایسے گروپ میں کسی مرد کا رہنا بالکل لیا درست نہیں ہے جس میں خواتین ہوں کیونکہ ممکن ہے آپ ان کو پرائیویٹ کر سکتے ہیں یہ شبہ ہے یہاں پہ تو خلوت بالکل لیا جائز نہیں ہے اور نہ ہی اکیلے میں سوال پوچھیں یہ علماء کا بھی فتوا ہے پوچھنا ہو تو جہاں پر مفتی موجود ہیں جہاں پر عام فون کال ہیں وہاں پر کریں آج آپ سوال پوچھ رہے سوال پوچھنے کے بعد آپ کیسے ہیں آپ کے بچے کیسے ہیں اور اس کے بعد پھر جو معاملہ شروع ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بھٹک نہیں سکتے آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا شیطان ہر کسی کے پاس لگا ہوا تو آگ کے پاس لکڑی کو رکھنے سے پرہیز کیجئے لکڑی رہے گی آگ اس میں لگے گی ابن القیم رحم اللہ نے بیان کیا اسی چیز کو واٹس اپ کو نہیں یہ مثال بیان کیا کیونکہ اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا <laughs> <laughs> یہ مثال بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس لکڑی رکھیں گے تو ویسے ہی رہے گی تو مرد و خواتین کے اختلاط کی مثال اختلاط نہیں ہے یہ اختلاط جو کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کو ایڈوکیشن میں صرف ہے <laughs> یہ مکسنگ <laughs> ہے یہ آپ واٹس ایپ گروپ میں سب لوگ یہ چاہتے ہیں یہ بالکل یہ درست نہیں ہے اور خاتون ہی ہوں اور خاتون کا معاملہ صرف خاتون دیکھیں کوئی دوسرا نہیں دیکھے کسی بھی طریقے سے ان کو اجازت نہیں ہو کیا ہے ان کے شوہری کیوں نہ ہوں کیونکہ وہاں پر اور بھی دوسری غیر محرم خواتین ہوں تو آپ خود بھی اپنی عزت کی حفاظت کریں اور دوسروں کو بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی تلقین کریں کیا ضروری ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں رہ کر کے ہی وہ دین سیکھیں گی آپ سے سیکھیں گی اگر بہت ضروری ہے تو جو علماء باضابطہ فتویٰ دینے کے لیے بیٹھتے ہیں جہاں پر فتویٰ کے لیے فون ہے باضابطہ نمبر ان کے خاص نمبر پہ نہیں وہاں سے فتویٰ پوچھیں سوال کریں جیسے سوال کیا جاتا ہے فتوا نور عالد پہ خواتین سوال کرتی ہیں ویسے کریں لیکن ہر کچھ سوراخ کو بند کرے جہاں سے فتنے کے داخل ہونے کا خدشہ ہے آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا تشدد ہو گیا یہ تو آپ تو جو دین سیکھنے کا ایک طریقہ آپ اس کو بند کر رہے ہیں بعد میں جا کر کے آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی خطرناک اس سے پھیلتی ہے اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے آپ عالم ہی کیوں نہیں ہے عالم ہے فرشتہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس فچنے میں گرفتار نہیں ہو سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اغر عل بلن <تصفح> اپنا, اپنے بعد جو سب سے بڑا فتنا چھوڑا ہے جو مردوں کے لیے نقصاندہ ہے وہ خواتین کا فتنا ہے فت تک دنیا وط تک دنیا کے بھی فتنے سے بچو خواتین کے بھی فتنے سے بچو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہوتی ہے فتنا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ, جو ہم لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کتنا کا مطلب آزمائش جیسے خواتین پکنا ویسے مرد بھی پکنا ہے ان کے لیے تو اس لیے اس قسم کے ایکٹیویٹیز سے انسان کو بچ کر کے رہنا چاہیے خاص کر کے علماء کو چاہیے کہ اس قسم کے جو حرکات و سکنات ہیں اس کے اوپر بولیں اور اس سے دور رکھیں کیونکہ ایسے بہت سارے مسائل سامنے آئے ہیں جو کہ قابل گرفت ہیں اور بہت دلشکن ہیں تو اس لیے ان سب چیزوں سے آدمی پرہیز کرے آپ جتنے بڑے بھی آلے میں جتنا اچھا بھی جواب دیتے ہیں جو جواب دینے کا سلیقہ ہے طریقہ ہے درست ہے بہت زیادہ ہے اگر آپ خود پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ کاغذ پر لکھیں آپ کے شوہر لائیں گے بھائی لائے گا بیٹا لائے گا لائے گا میں اس کو جواب دے دوں گا ریکارڈ کر کے جواب دے دوں گا کیا جواب کا یہ ایسا طریقہ نہیں ہے کیا ضروری ہے کہ وہی مجھے فون کرے اور جتنا آپ فتنے سے بچیں گے اتنا ہی تقوی ورا اور زہد آئے گا اس لیے میرے بھائی یہ فتنا بہت عام ہے اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے تو سید الب مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں بات چل رہی تھی سعید ہیں عین ہے ابو رضی اللہ عنہ کے داماد بھی انہوں نے دیکھا ایک آدمی کو کہ اثر کے بعد دو رکت نماز پڑھ رہا ہے عصر کے بعد اثر کی نماز کے بعد دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور ایک لفظ میں فجر کے بعد شخ الوانی رحمہ اللہ نے نقل کیا انہی سے فجر کے بعد فجر کی اگاں ہوئی دور سنت ہے سنت مؤقد ہے جسے کہتے ہیں وہ پڑھا اور اس کے بعد پھر اٹھ کر کے پھر پڑھنے لگا فجر کے بعد اور وہ زیادہ صحیح ہے تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہوگی کی زیادہ کیوں نماز پڑھ رہے ہو تو اس نے کہا وہ آدمی بھی بڑا دیکھے کہ بہت بلتکڑ تھا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہا کہ ابا محمد اے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ عالم تھے اپنے زمانے کے آپ کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھنے پر اللہ عذاب دے گا دیکھا آپ نے انہوں نے کہا بھائی دو رکعت سنت کی نماز ہے دو رکعت آپ نے پڑھ لیا پھر یہ دو رکعت الگ سے اضافے کیوں پڑھ رہے ہیں تو اس کو کہنا چاہیے اگر کسی وجہ سے پڑھ رہا ہے یا کہنا چاہیے کہ کیا آپ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں ہے وہ ڈائریکٹ پوچھا کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا تو سعید ابو المسیب رحم اللہ بھی بڑے علما میں سے محدف ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں اللہ نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا لیکن سنت کی مخالفت پہ تمہیں ضرور عذاب دے گا یعنی سنت کیا ہے اثر سے لے کر کے فجر کی اذا کے بعد سے لے کر کے اقامت تک صرف دو رکعت پڑھنا ہے فقط اگر کوئی زیادہ کرتا ہے وہ بدعت ہے اور کوئی فجر کی سنت کو لمبی کر کے پڑھتا ہے وہ بھی بدعت ہے ابن وطح میں اللہ نے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام سنت متحدہ میں سب سے مختصر اور ہلکی سنت فجر کی سنت کو پڑھتے تھے اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت میں سورہ فاتحہ آپ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے احساس نہیں ہوتا تھا یعنی نبی اکرم صلی اللہ عصل میں اتنی ہلکی نماز پڑھتے تھے فجر کی سنت کو تو کوئی لمبا کر کے پڑھے تو یہ بھی صحیح نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو جس کیفیت نے جیسے کیا ہے ویسے ہی کرنا سنت ہے نہ اس میں آپ زیادہ کر سکتے ہیں اچھا سمجھ کے نہ اس میں کم کر سکتے ہیں تو سعید ابن مسیع رحم اللہ نے کہا کہ نہیں نہیں اللہ تم کو نماز پر عذاب نہیں دے گا لیکن سنت کی مخالفت پر تم کو عذاب دے گا تو الوانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو جواب بلاسیوں کے لیے بہت زبردست ہے کافی حکیمانہ جواب دیا سعید ابن المسیب رحم اللہ نے تو یہ سلف تھے جو جواب ویسا دیتے تھے کیونکہ ان کے ذہن ویسے ہی پاک حسی سنت سے معمور تھا قرآن کے آیات سے معمور تھا اس لیے جو جواب نکلتا تھا یہ حکمت سے پورا پر ہوتا تھا تو وہ آدمی بالکل خاموش ہو گیا اسی قسم کا جواب امام مالک رحم اللہ سے ہے کہ ایک آدمی آیا امام مالک رحم اللہ کے پاس اور کہا اے یو امام اے امام صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ عمرے کا احرام مسجد نبوی سے باندھ تو کہا ایسا مت کرو لا تفعل کو علیہ کل الفتنہ ایسا مت کرو مجھے فتنے کا ڈر ہے ڈر ہے کہ کہیں تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ تو کہا کہ اگر مسجد کے بجائے میں قبر رسول یعنی ممبر رسول اور قبر رسول کے درمیان سے احرام باندھوں تو انہوں نے کہا لطف علف انی عقاف علی کل فتنا نہ کرو کیونکہ ڈر ہے کہ تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ اس میں فتنے کی کیا باتیں امام صاحب اگر میں مسجد نبوی جہاں سے جہاں پر ایک ہزار ایک نماز کا ایک ہزار نماز کے برابر ثواب ہے یا قبر رسول اور ممبر رسول کے درمیان کی جگہ ریاض الجنہ ہے ایسی افضل جگہ سے احرام باندھوں گا اس میں فتنے کی کیا بات ہے کہا کہ کیا اس میں اس سے بڑھ کر کے اتنا کیا ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنا دل ہلاک سے بہتر سمجھا اور تم احرام باندھنا یہاں سے بہتر سمجھ رہے ہو یعنی تم اپنی سمجھ کو نبی کی سمجھ سے بہتر بنا رہے ہو اس سے بڑھ کر کے پھر کیا بات ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضلع سے احرام باندھا تھا مسجد نبی سے نہیں باندھا تھا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں لیکن دراصل وہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کروں یعنی جتنا حر مقرر کیا ہے آپ اتنا ہی کرو اتنا ہی کریں اب جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان چالیس سال کی عمر تک بہت گناہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا بہت زیادہ ہر قسم کے گناہ اس نے انجام دیے چالیس سال کی عمر میں اسے توبہ کی توفیق ملی رشد و ہدایت نصیب ہوئی تو اب اس نے عبادت کرنی شروع کی تمام گناہوں سے توبہ کیا توحید پر قائم ہوا اب اس کو ندامت اتنی ہے کہ وہ روزانہ توبہ کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے چنانچہ فجر کی نماز کو دو کے بجائے چار پڑھنا شروع کر دیتا ہے اثر کی نماز کو تین کے بجائے چار پڑھنا شروع کر دیتا ہے کیا اس کا یہ عمل جائز ہے کہاں لکھا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے یہ بدتی سوال کرتے کہاں لکھا ہے سر کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے لیکن آپ کہیں گے کہ نہیں جائز نہیں ہے وہ لوگ بھی کہیں گے کہ مغرب کو تین کے بجائے چار پڑھنا جائز نہیں ہے. اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہر وہ کام جس کو چھوڑا اس کو سنت ترکیاں کہتے ہیں ہر وہ کام جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت ہے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اگر کوئی پڑھے گا دو فجر کے بجائے چار تو اس کے توبہ کے بجائے توبہ کے بجائے یا اس کی مغفرت کے بجائے اس پر گناہوں کا بوجھ آ جائے گا تو ہر چیز کو اتنا ہی کریں جتنی مقدار میں جس کیفیت میں جس عدد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اپنی عقل سے کسی چیز کو زیادہ یا کم کرنے کی کوشش نہ کریں تو یہاں تک انشاءاللہ اللہ ہمارا آج کا درس ختم ہوتا ہے اور باب و من بلغہ تمبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باب سے انشاءاللہ اللہ مغرب کے بعد درس شروع ہوگا بے عزن اللہ تبارک و ایک منٹ کیا زینت کے لیے ایپ وہ ترشوا سکتی ہیں یہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے جو لوگ چہرے کے بال اکھڑواتے ہیں لان اللہ نامی ساتی سات چہرے کے بال کو اکھڑوانا یہ حرام ہے جائز نہیں ہے لعنت ہے اور اگر شوہر پیسہ دیتے ہیں ایسا کرنے کے لیے تو وہ بھی لعنت میں برابر کے شریک ہے یا اپنی گاڑی سے ڈراپ کرتے ہیں بیوٹی پارلر کے پاس تو وہ بھی لعنت کے برابر کے شریک ہے لانت میں چاہے آپ جتنے بھی قابل نہ ہیں عالم رہے کچھ بھی رہے لیکن لعنت میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ برابر کے شریک حرام ہے چہرے میں تغیر کرنا ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا شیطان کا معقولہ نقل کیا ولا خلق اللہ اے اللہ میں لوگوں کو حکم دوں گا یہ شیطان کہرا رب سے کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑیں میں حکم دوں گا اور لوگ ایسا کریں گے جو شیطان کو دوست بنائے گا تو دنیا کے اندر آخرت کے اندر دونوں جگہ میں وہ بھاٹے میں رہے گا تو اس لیے یہ لانس زدہ چیز ہے اللہ اور اللہ رب العالمین نے جیسے بنایا ہے ویسے ہی آپ رہنے دیں ایک مثال ہے کہ مان لیجئے کوئی خاتون سونا خریدتی ہے مثال کو سے سمجھیے گا اور سونا خریدتی ہے پہن کر کے کسی پارٹی میں جاتی ہیں وہاں پر جتنی بھی ان کی سہیلیاں ہیں رشتہ دار ہیں قرابت دار ہیں سب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں ان کے سونے کی بڑا اچھا سونا ہے بالکل اصلی لگ رہا ہے اصلی ہے بھی کیونکہ تم نے سونار کی دکان سے خریدا ہے بڑا اچھا ہے تمام لوگ تعریف کرتے ہیں تقریباً تین سو چار سو کی تعداد میں جو لوگ پارٹی میں شریک رہتی ہیں تمام کے تمام ان کی تعریف کرتی ہیں دو سال کے بعد ان کو یہ ایکسچینج کروا کر کے ایک نیا لینا ہوتا ہے یہ مثال ہے جب وہ سونار کی دکان میں جاتی ہیں جو کمپنی ہے مان لیجیے دیماس کی دکان میں جاتی ہیں تو وہ دیکھ کر کے بولتا ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے صحیح نہیں جب آپ پارٹی میں گئی تھی چار سو سے زائد خواتین نے آپ کے سونے کو سراہا تھا اچھا کہا تھا اصلی کہا تھا یہاں <سلام> پہ اکیلا اور سونار کہہ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے چار سو لوگوں کی بات مانیں گی یا اکیلا سونار کی? <سلام> کیوں کیونکہ جو مہارت رکھتا ہے وہی صحیح غلط بتا سکتا ہے یہ مثال سمجھ گیا بے پردگی سے ایبروز بنانے سے پوری دنیا آپ کو کہتی ہے خوبصورت پوری دنیا جتنے کے پاس جاتے ہیں ماشاء اللہ ایبروز بڑا اچھا ہے اور جو بھی اقسام کے ابروز بنتے ہیں تم نے بہت اچھا بنوایا تم نے کہاں بنوایا بہت خوبصورت لگ رہی ہو پوری دنیا کہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم ملگونا لگ رہی ہو اکیلے وہ رب کہتا ہے جس رب نے آپ کے چہرے کو بنایا جس رب نے آپ کو خوبصورتی دی بنانے والا رب کہتا ہے ملگونا بہترین شکل لگ رہی پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ خوبصورت لگ رہی ہے آپ کی مرضی پوری دنیا کو جیسے سونے میں پوری دنیا کو آپ نے نہیں دیکھا تھا صرف ایک سونار کو دیکھا تھا یہ کہہ کر کے سونار سے زیادہ سونے کے بارے میں اچھا کون جاتا ہے تو ایک انسان کی شکل کے بارے میں خاتون کی شکل کے بارے میں بنانے والے سے بہتر کون جانتا ہے جب وہی ملعون کر رہا ہے تو پوری دنیا بھی خوبصورت آپ کو بنائے تو اس کی اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں تھا اس لیے رب کو خوش کرنے کی کوشش کریں جتنے لوگ تعریف کرتے ہیں یا جن کے لیے آپ ایگروز بنواتی ہیں قبر میں جب ڈالیں گے تو کوئی مڑ کر کے بھی نہیں دیکھیں گے اپنا اکیلے حساب دینا پڑے گا رب کے سامنے اکیلے جیسے انسان ماں کے پیٹ میں اکیلے تھا پیدا اکیلے ہوا قبر میں اکیلے رہے گا جب اٹھایا جائے گا تو اکیلے ہوگا رب کے سامنے کھڑا وہ اکیلے رہے گا جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا تو وہ اکیلے جائے گا ان سب جگہوں پر جہاں پر وہ اکیلے رہے گا یعنی مرنے کے بعد سے کچھ لوگ ہوں گے کچھ چیزیں ہوں گی جو اس کا ساتھ دیں گے وہ آمالے سالیہ ہوں گے برائیوں سے بچنا ہوگا اب آپ کے اوپر کہ آپ پوری دنیا کے سامنے خوبصورت بننا چاہتی ہیں یا اس رب کے سامنے جو جنتوں کا مالک ہے ڈپینڈ آن یو کیا خواتین سر کے بال کا کچھ حصہ کٹوا سکتی ہیں بعض ازواج متحرات رضی اللہ عنہ سے ان سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ بال کٹواتی تھی اگر بال ایسے کٹوائے جیسے مرد لگے تو یہ جائز بھی ہے فہاں نے بھی کہا شیخ وبا شیخ المین دیگر نے لیکن اگر نیچے سے کٹواتی ہیں تو جائز ہے لیکن یاد رہے کہ دوسروں کی اقتداء میں نہ ہو فلاں سیریل میں فلاں ایکٹریس آتی ہے اس کو دیکھ کر کے ویشیپ بنوا رہے ہیں حرام کیونکہ منتشب بہاب قومن پہ ہوا جو کسی کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی کے جیسی آپ اپنے فائدے کے لیے کوئی فائدہ ہے کچھ ہے خوبصورتی ہے تو اس کو ہلکا پھلکا کاٹ سکتے ہیں بالکل اتنا چھوٹا نہیں کہ مردوں کی مشابت ہو جائے تو یاد رہے دوسرے سے متاثر ہو کر کے کٹوا رہی ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی اقتدا میں کر رہی ہیں نبی صلی اللہ وسلم نے كا منتشبہ بے قومن قوامن ہوں کہ جو کسی کے مشابہت اختیار کرے وہ انہی کے جیسا تو اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے جیسے خوبصورتی اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے اچھا یہ بتائیے کہ اللہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے یا ہم ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے تو اللہ نے جو بہتر سمجھا ہے اس نے جیسا دیا ہے اس اوپر ہم راضی نہیں اللہ رب العالمین سے رضا مندی کی دلیل ہے کہ جیسے شکل اس نے دیا آپ خوش رہیں دل کو صاف بنانے کی سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فرمایا مسلم رحم اللہ نے مقدمے میں نقل کیا ہے یہ اس روایت کو ان اللہ علیہ و امکھ ولا قلو بیکم وما لکم اللہ نہ چہرے کو دیکھتا ہے نہ مال کو دیکھتا ہے اگر چہرے مال اور خاندان کی بات آتی تو ابو لہب بہت گورا تھا قریش کے خاندان کا قریش سے تعلق رکھتا تھا پھر بھی اللہ رب العالمین نے اسے جہنم کی خوشخبری سنائی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ کالے تھے غلام تھے اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چھپل کیا ورسل تو مال اور خوبصورتی کے بنیاد پر رب فیصلے نہیں کرتا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللہ اَتْقَادُمْ کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک متقی اور فریض گاہ لوگ باعزت ہوتے ہیں اگر ایسا بھی رہے کہ کیا کہتے ہیں کہ مونچ کی شکل اختیار کر لے زیادہ جیسا ہم لوگوں کے پاس ہے مونچ کی شکل اختیار کر لے تو بعض غلامہ کہتے ہیں اس کا اضالہ کر سکتے ہیں لیکن ہلکا پھلکا رہے تو ہلکے سے پتنے کی شروعات ہوتی ہے نا کون ایسا آدمی ہے جس کے پہ ہلکے پھلکے جو روئیں ہوتی ہیں وہ نہیں رہتی ہیں ہر کسی کی جسم لیکن آپ اس کو کھڑوانے کے لیے جاتے ہیں تو ہلکا پھلکا جس سے اثر نہیں ہوتا بہت قریب سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس پہ آپ ویکسین کروانے جا کر کے تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا چہرے کا نہیں کروا سکتے چہرے, چہرے میں تقریر نہیں کر سکتے ہاں بہت کثرت سے کچھ کو داڑھی بھی نکل جاتی ہے بہت ساری ہوتی ہیں خواتین تو آپ وہ کروا سکتی ہیں لیکن بالکل ہلکا پھلکا ہے مائنر ہے تو آپ نہیں کروا سکتے یہی علماء کرام رحم اللہ نے لکھا ایک منٹ کے لیے ہم مسجد سے باہر جاتے ہیں تو پھر اس کے آتے وقت دوبارہ دو دو دو مسجد پڑھنا کیا بولے ایک منٹ کے لیے مسجد سے باہر گئی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ جیسے کوئی مسجد سے باہر اس لیے نکلتا ہے کہ لوٹے گا اور اقرب وقت میں جلدی لوٹے گا یہ ان کا فتبہ ہے تو وہ مسجد میں رہنے کے حکم میں وہ حکم میں یعنی کہ وہ ابھی جا کر کے لوٹے گا نکل نہیں رہا ہے کوئی غرض سے گیا لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر دورکھت پڑے گا تو اضافہ ہی ہوگا نا دو رکعت پڑھ لیں کیوں اس سب چکر میں پڑے گا پڑھ لیں اگر اس کے پاس موقع نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ علماء کے اقوال ہیں بہتر یہ احتیاط کہ ہم دو رکعت پڑھ ہی لیں لیکن علماء کا قول ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کیونکہ انہوں نے استدلال کیا ہے کہ وہ مسجد کے حکم میں ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی آدمی باہر جاتا ہے تو دوسرا آدمی اس کی جگہ پر نہ بیٹھے اگر کوئی چیز چھوڑ کر کے گیا گھڑی اپنی ٹوپی یا کوئی کپڑا یعنی وہ لوٹے گا اب یہ دو مسئلہ ہوگا اس میں کہ فوراً لوٹے گا ایک آدمی ہے کہ پہلے سے بک کر کے چلا گیا پہلے سے اپنا وہ ریزرو کر کے وہ جگہ کو جگہ کو رکھ دیا بھائی میں آؤں گا اب آ رہے ہیں صبح میں چھ بجے رکھ کر کے گئے امام صاحب خطبہ دے دیے دوسرے خطبے میں وہ آخر و داوانہ پہ ہیں سب کو پلانتے ہوئے یہاں پہ آ رہے ہیں میں نے جگہ رکھی تھی بھائی تو یہ چیزیں جائز لیں گی لیکن ابھی اب جا رہے ہیں فوراً آیت الوسی کے بارے میں جب ابلیس نے ایسا ایسے ہوا تھا پھر اس چیز کے بارے میں کچھ حدیث کیا مطلب نہیں سنجھے آیت الخرسی کے بارے میں کیا حدیث جو ابلیس نے اس کو بتایا کہ یہ تو حدیثی میں نے بیان کیا نا یہ حدیثی ہے لیکن آپ کا اصل سوال کیا عزیز صحیح ہے صحیح بخاری کے رواج اصل آپ سوال اس حدیث پہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہی میں پوچھ رہا ہوں جو چیز سمجھ میں نہیں ہے آپ کو وہ پوچھیے آپ جو جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں آیت السی پڑھ کے جاتے ہیں جی وہاں پر ہمارے حفاظت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات میں سی مسلم کی روایت ہے رات میں آیتل کرسی پڑھ کر کے سوئے صبح تک اللہ رب العالمین اس کے سیاانے میں سر کے پاس ایک فرشتے کو کھڑا کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے آیتل کورسی آیت السی فسانہ اللہ کی صفات تقریباً اللہ کے بارے میں پوری جانکاری دو آیتوں میں ایک سورہ اخلاص ہے اور آیت السی ہے ان دونوں سورتوں کو اگر آپ جمع کر لیں گے تو اللہ رب العالمین کے بارے میں مختصر سی جانکاری اور اگر آیت السی کی تفسیر ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھے تو اللہ رب العالمین کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو ملے گی آیت السی اور سورہ اخلاص اللہ رب العالمین کے بارے میں واقع الحمد للہ عالم صبح